اس کا گناہ کس کے سر ہوگا ایک صحیح اور لقیدہ مسلمان اگر دوران جنگ کسی مجاہد کی گولی سے قتل ہو جائے تو یہ شہید شمار ہوگا پھر اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر مجاہد کا قصد اس عام مسلمان کو مارنے کا تھا تو اس صورت میں تو یہ مجاہد اس عمل کی وجہ سے گناہ بھی ہوگا اور اس پر قاتل سے متعلق جتنے شریع احکامات ہیں وہ بھی نافذ ہوں گے لیکن اگر یہ عام مسلمان مجاہد کے ہاتھ سے غلطی سے قتل ہو جائے وہ اس طرح کہ مجاہد نے اسے اس فوجی سمجھ کر نشانہ بنا لیا تو اس صورت میں بھی یہ شہید ہوگا لیکن پھر مجاہد پر قتل خطا کی وجہ سے دیت لازم نہیں آئے گی اور وہ گناہ گار بھی نہیں ہوگا اسی طرح اگر مجاہد نے کسی دشمن کی گاڑی کو ٹارگٹ کیا اور اس حملے کے نتیجے میں ایک عام مسلمان کی جان چلی گئی تو یہ مسلمان اس صورت میں بھی شہید ہوگا یہ مسائل فقہ کی کتابوں میں فقا نے لکھے ہیں اور اس کو مسئلہ تطرس کہتے ہیں فقہ اس کی تفصیل میں لکھتے ہیں کہ اگر کفار کے قلوں پر عام تباہی کی صورت میں قلعوں میں محصور مسلمان عوام اور تجار اور قیدی بھی مارے جائیں تو امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک اس صورت میں ندیت ہے اور نہ کفارہ جبکہ امام شافی اور امام اوزائی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر دوران جنگ کفار مسلمانوں کو ڈھال بنا لیں یا مسلمان کفار کے علاقوں میں رہتے ہوں یا کفار سے جنگ کے دوران مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان قتل کیے جا رہے ہوں تو اس صورت میں امام اوزائی رحمہ اللہ کا مسئلہ یہ ہے کہ عام مسلمان کے ناحق قتل کی وجہ سے کافر کو چھوڑ دیا جائے گا لیکن پھر امام یوسف رحمہ اللہ اس مسئلے میں امام اوزائی رحمہ اللہ پر رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر اس صورت میں کافر کو چھوڑ دیا جائے یا ان سے قطال کو روک دیا جائے تو اس سے تو تعطیل جہاد لازم آئے گی اس لیے کہ قل لما تخلحساری مسلم یعنی ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے کہ کفار کے قلعے یا ان کے علاقے مسلمان تاجروں یا قیدیوں سے مکمل خالی ہو جائیں حتیٰ کہ اگر کافر عام مسلمان قیدی کو مجاہد کی گولی کے سامنے ڈھال بھی بنا لیں تو علامہ ابن آبدین شامی رحمہ مولا فرماتے ہیں وہ ان تطرس من نبی جن سلہ یعنی اگر کسی نبی کو ڈھال بنا لیں تو نبی سے اجازت دی جائے گی اگر نبی اجازت دے دیں تو گولی چلا دی جائے گی ورنہ نہیں چلائی جائے گی لیکن اگر کوئی عام مسلمان ہو یعنی نبی کی نبی نہ ہو عام مسلمان ہو تو اجازت کی ضرورت نہیں اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس صورت میں عام مسلمان شہید شمار ہوگا یا نہیں تو جواب یہ ہے کہ یہ معاملہ مقتول کی نیت پر موقف ہوگا اس بارے میں ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ سے مروی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ قرت آب رسول الله صلی اللّہ علیہ وسلم فی منامی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیند میں کچھ استراب اور پریشانی کا شکار ہوئے فقلنا تو ہم نے کہا یا رسول اللّہ اللہ کے رسول صنعت شعین فی منامی کا لم تک انتفال ہو آپ نے تو آج اپنی نیند میں کچھ ایسا عمل کیا ہے کہ عام طور پر آپ ایسا نہیں کرتے فقالہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العجب تعجب ہے من امتی یا امون حاض لرجل من قریش کہ بعضے لوگ میری امت میں سے وہ بیت اللہ کا قصد کریں گے یعنی اس پر حملے کا ارادہ کریں گے من قریش قریش کے ایک شخص کی وجہ سے یعنی وہ اس قریشی شخص کو مغلوب کرنا چاہیں گے قزست جس نے بیت اللہ حرم شریف میں پنالے رکھی ہوگی حتی اذا كانوا من یہاں تک کہ وہ جب بیدا کے مقام پر پہنچیں گے خصیفہ بھی اول تو ان سب کو زمین میں دسا دیا جائے گا فقول دو دو میں نے کہا رسول اللہ, اللہ, اللہ کے رسول ان نہ طریقہ کا دیا راستے میں تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہر قسم کے لوگ رسے میں ہوتے ہیں قولا تو فرمایا نام ہاں بالکل صحیح بات ہے فیم المستبصر ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے یعنی ان دھسائی دیے جانے والوں میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو کہ جان بوجھ کر اور سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے بیت اللہ پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھیں گے ول اور اس ان لوگوں میں مجبور لوگ بھی ہوں گے باز وبن صبیلی اور ان میں مسافر بھی ہوں گے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لکھوں نہ مح لیکن یہ یہ سب لوگ یہ سب ہر قسم کے لوگ ایک ہی دفعہ میں سب ایک ساتھ ہلاک ہو جائیں گے لیکن پھر فرمایا ویس درونا مسعد رشتہ یہ بآتحم اللہ عالیہ یعنی قیامت کے دن انہیں اپنی اپنی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا تو یہ تھی اس بات کی تفصیل واقع اداوانا الحمدللہ رب عبالعالمی